الحمد اللہ قال اللہ تعالى و في فل قرآن والفرقان و ان طعتا نيبو كبائر ما تنون عنه نكفرا عنكم سيئاتكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرف و الرحيم اللهم نوّر قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران وادخلنا الجنه بالقران ونجنا من النار بالقران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 محبوبہ رب عالمین السلام تو نبی تمام حمد و ثناء تعریف و توسیع اللہ جل مجد الکریم کی ذات پاک کے لیے جو کے کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جل و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول مختشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و اجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سی دے ان جاں سرورے لالا رخان نی رے تاباں سر نشی میں مہوشاں ماہ خوباں شہن شاہ حسینا دوراں سر خیل زہرا جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یا زل باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم نی بتہ راستہ رے ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشر معصوم آمین احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گناہ کبیرہ اور ان کی تباہ کاریوں کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر کل الحق جاری فرمائے گناہ کبیرہ یا صغیرہ اس کے بارے میں علماء کا باہم اختلاف ہے امام ابو اسحاق اسفرائینی اور قاضی ابو بکر باکلانی اور دیگر علماء عشاعرہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہر گنا بڑا ہوتا ہے جس سے یار ناراض ہو جائے وہ جملہ وہ عمل وہ فیل وہ کول چھوٹا نہیں بڑا ہے تو پھر صغیرہ اور کبیرا کی جو تقسیم ہے یہ کیا مانا رکھتی ہے تو اولا مائکرام کہ ایک طبقے کا موقف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس کا موازنہ کیا جائے فی نف ہی چھوٹا نہیں ہے لیکن کچھ گناہ ان بڑوں میں اور زیادہ بڑے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گنا بڑے ہیں اور یہ ان میں سے بھی بڑے ہیں لیکن ایک دوسرا طبقہ سویرا اور کبیرا گناہوں کی تقسیم کا قائل ہے اور اس پہ قرآن مجید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ جلا شان ہو ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو باقی گناہ تمہارے میں ویسے ہی معاف فرما دوں بڑے گناہ ان سے بچا جائے تو چھوٹے گناہ خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں وضو کریں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں جمعے سے لے کر جمعے تک ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو ہونے والے گناہ ہیں یہ نمازیں یہ جمے ان کا کفارہ ہیں نیکیوں کے کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں جب گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے اگر نیکی کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ کیونکہ جو کبیرہ گنا ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں نماز سے جڑ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی شان شاہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے گنا اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو فرشتے اس کے گناہ ایک سمت ڈھیر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ پاک صاف ہو کے میرے حضور کھڑا ہو تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کے جانے لگتا ہے تو پھر اشتیاط کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اس کے اتارے تھے یہ اترے رہنے دیں یا اس کے ساتھ لگا دیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو میرا بندہ پاک صاف ہو ستھرا ہو کے گھر جائے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ کوئی اور عثمان نامی سے آدھی ہیں یہ اکٹھے سفر میں تھے راستے میں ایک درخت آیا خزاں کا موسم تھا ایک شاخ جھکی ہوئی تھی جس پہ زرد پتوں کا گہنا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو جتنے بھی پتے تھے وہ جھڑ گئے تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت عثمان سے کہا نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا ایسے ہی ایک درخت آیا موسم خزاں کا تھا پتے ریزرو تھے حضور نے شاخ کو پکڑا جھٹکا دیا سارے پتے جھڑ گئے حضور نے جب یہ عمل کیا تو میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا آقا کریم نے میری سمت دیکھا اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی یوں ہی شاد کر آپ نے ایسا کیوں فرمایا تو میرے آقا کریم نے شاد فرمایا اے سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں بچا جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یوں ہی سارے گنا جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وزو سے جڑتے ہیں نماز سے جڑتے ہیں نیکی کریں تو گنا مٹ جاتا ہے انسان کے چھمال سے سلا رہنی سے شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں لیکن جو کبیرا گناہ ہیں وہ توبہ سے ختم ہوتے ہیں اس لیے صغیرہ اور کبیرا کی تقسیم کا ایک طبقہ قائل ہے اور احادیث کے اندر مختلف تعداد صغیرہ اور کبیرا کی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد ساتھ ہے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سات چیزیں محلکات میں سے موبقات میں سے ہلاک کر دینے والی ہیں اور حضور نے بہت سات گناہ گنوائے ہیں بعض نے کہا کہ یہی کبیرہ ہے بعض نے کہا کہ ایک روایت میں نو قبائل کا تلکر آتا ہے لہذا نو گنا کبیرا ہے امام زاحبی نے القبائر کے اندر ستر گناہوں پر تبصرہ کیا ہے اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ ستر گنا کبیرا ہے الزواجر کے اندر ابن حجر نے چار سو گنا لکھے اور ان کا عذاب اور ان کی تفصیل آگے لکھی ان کے قول کے مطابق اور تحقیق کے مطابق تقریباً پانچ سو کے قریب گناہ کبھی رہا ہے بہرحال اس وقت ان تمام گناہوں کی فہرست اور ان پر گفتگو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن تو نہیں ہے چاند ایک گناہوں پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ حکم بے اقبال قباع میں لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آکا نے سلاسن تین مرتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں حضور آپ کے اشاد تو حضور نے شا فرما الشراق اقوق الدین و جالسا وکانا متا کیا فکالا اللہ وکول فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے حضور ٹیگ لگائے بیٹھے تھے جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے. تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے یہ دو باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے وہ جالا تھا وکانہ مت کیا فکالا اللہ وکول حضور فرمائیں سن لو اور جھوٹی بات کہنا ہے جھوٹی گواہی دینا ہے تو اس حدیث میں ان تین گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا ایک حدیث میں یمین الغموس جھوٹی قسم کھانا ہے اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس کسی انسان کو قتل کرنا ہے تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گنا سرے فہرست ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحکام نہیں رکھتی کہ وہ رب اعلیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے بلکہ یہ کفر ہے لیکن قبائل میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ شیرت کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا لیکن شیرک کو نہیں بخشے گا وہ یہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم تو غور کرو تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی کے ہر آن محتاج ہیں تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج ہو اس لیے شرک عقل محال ہے اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ بات بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم مجھے تیرے سر کی قسم یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے قسم کا حق اللہ کے لیے ہے اور اسی کی قسم اٹھائی جائے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے ریا کو شرکت کہا گیا ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے کسی کو دکھلانے کے لیے کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دکھلاوے کے لیے عمل کرے تو اس کو بھی شرک اثر کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا لے تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں اس کا کسی کو شریک نہ مانا نہ سمجھا نہ جانا جائے تو یہ جو ہے وہ توحید ہے اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتقاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گنا ہے اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے دوسرا بڑا گنا جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا والدین کو اذیت پہنچانا ان کو دکھ دینا شریعت میں یہ کبیرا گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے بعض لوگوں نے ذنا کو کبیرا گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گنا شمار کیا لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گنا حقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نا فرمانی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوں کو سکیل لینے کی تاکیب فرمائی اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اس تک نہ کہ منع کر دیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہ حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ اور تم اکثر گریزاں ہوتے ہو اس سے ارض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بھڑے اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لکمے کو اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے نہ روکیں تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں نکال کلمہ ہوں کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو اس کا مفہوم کیا ہے وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اس حالت میں پہنچ جائیں کہ بولو برات چارپائی پہ کر دیں تو اولاد صادت مند جو اولاد ہے وہ والدین کو اس عمر کے اندر اٹھاتی ہے ان کے کپڑے بدلتی ہے اور غلازت گندگی دور کرتی ہے اور اس میں سعادت سمجھتی ہے ایک شاید وہ احسان دانش وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کو نہیں کرنے دی میں نے کہا یہ حق میرا ہے اور یہ میں شادت کسی اور کو کیوں گے اور وہ کہتا ہے کہ کافی دور نہر تھی ہمارے در سے جہاں جا کر میں اس کا لباس ہوتا تھا اور پھر واپس آتا تھا تو ہم بیویوں کے سرد کر کے بات ساتھ چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا حق اپنا حق کتنا ہے ان کی شادت مندی کہ اگر وہ تعاون کریں لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا کے اوپر ہی نق جزا پاتا ہے ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر ہی جزا پاتا ہے آخرت کے اندر جو اس کو ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی فرمانی کرتا ہے اللہ اس کے عذاب کو آخرت پر اڑتا دنیا پر بھی اس کو ذلیل کرتا ہے جو والدین کو دنیا میں رسوا کرتا ہے اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس نے والدین کو دکھ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ضرور ہوا بلکہ صوفیاء نے کتب تصوف میں لکھا ہے اور اس کی معیت ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے والدین کے لیے روزانہ دعا کی والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے معمول بنا لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو کہتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی تو ان کی خدمت کو شعار بنانا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا یہی عزتوں کا ذرف ہے بلکہ ذرا غور میں روایت ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کی حضور میں آپ سے اس نے جہاد طلب کرتا ہوں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں تو جوابن ارشاد فرمایا والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نام ارض حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففیح ما کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے باپ فالج میں گرا ہوا ہے اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے جا رہا ہے کوئی قبولیت نہیں ہے ماں کو ضرورت ہے اور وہ تڑپ رہی ہے بیٹے کو آوازیں دے رہی ہیں اور بیٹا پیر کے دربار پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے ماں باپ کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا جہاز پہ گیا ہوا ہے شریعت نے اس کی اجازت نے دی اس کی اور شک نہیں کی ہے ہاں اگر کوئی اور تمہارا بھائی ان کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر ان کے عزلم سے تم جا سکتے ہو لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری سب سے بڑی دیکھی یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو ان کی دعائیں لو ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے دیکھ لو حضرت وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صحابی نہیں بنے حضور اپنی کمیز کے بٹن کھول کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی کسی نے کہا حضور یمن تو اتنا دور ہی نہیں ہے لوگ کہاں کہاں سے آگے آپ کو ملنے کے لیے زیارت کے لیے اتنا پیار آپ کا اس سے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے اس کی خدمت سے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے تو جو والدین کی تعظیم اور عزت کرتا ہے وہ برکتیں پاتا ہے اور حضور کا محبوب بنتا ہے بلکہ حضور نے فرمایا کو ہی اویس سے ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے تو یہ طے ہو گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے بلکہ حضرت اویس کرنی کو حضرت عمر فاروق اور حضرت ریل المتضہ ملے جا کے حضور کا سلام دیا حضور کا جب نام سنا تو آنکھوں میں آنسو امٹ اور زاروں کے پار رونے لگے کہا بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دو جب پیار اور محبت کا یہ عالم دیکھا تو کہا ابیس اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا تھوڑی اوبیسے نے فرمایا اچھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں صبح و شام حضور کے قدرت میں رہتے تھے کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب یہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے کہا میں نے نہیں کی مجھ سے پوچھ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ حضور کے قرب سے بھی محروم نہیں ہے وہ حضور کے قرب کی دولت سے بھی مالا مالا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی تاکید کی گئی اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے اللہ اکبر تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینے چاہیے علماء کہتے ہیں کہ تین اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے ایک والدین دوسرا استاد اور تیسرا شیخ یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کر لو ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے ایک صحابی ان کی رو پرواز نہیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو آقا کریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے رض کے یہاں حضور ہے حضور اس کے ہاں تشریف لے گا فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرہ کیا ہے عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجیح دیتا تھا اور میں اس کو معاف نہیں کرنا حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں کٹھی کرو اور جب آگ روشن ہوئے پھر مجھے بتانا عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں کٹھی کرنی ہے اور آگ کیوں جلانی ہے کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا تو ماں نے معاف کر دیا تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کی تو جب وہ دوڑے ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا تو ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے یہ دوسرا بڑا جرم ہے تیسرا کبیرہ گنا قتل نفس کسی جان کو قتل کرنا جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو حق کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے ہو اور حق تین ہے ایک شادی شدہ زانی ایک قتل کے بدلے قتل قصاص اور تیسرا دین سے بغاوت کرنے والا آپ اس حق میں کسی کو قتل کریں گے اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے تو مومن کو قتل کرنا سخت جرم ہے بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب دو مومن آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں ارض کی حضور قاتل تو جہنمی ہوا مقتول کیسے جہنمی ہوا فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حریث تھا یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلے اس کو قتل کر دیا لہذا دونوں جہنمی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قتل کے اندر نصف جملے سے بھی مدد کی پورا جملہ نہیں کہا آدھا جملہ کہا اور اتنی مدد کسی کے قتل نہیں کی تو فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے یہ جو کاتل پارٹی کی طرف سے کواریوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے ذرا وہ اس بات پہ غور کریں جس نے آدھے جملے سے بھی مدد کی تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جائے گی کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے تو قتل نفس علماء کہتے ہیں کہ قاتل کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کو تین زوات معاف نہ کرے ایک تو اس میں اللہ کا حق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے قتل کیا تو سچی توبہ سے یہ حق معاف ہوگا دوسرا حق مقتول کا ہے کہ اس کی جان کو اس نے ضائع کیا تو وہ اگر معاف کرے گا تو معافی ہوگا اور تیسرا حق اس کے وارثوں کا ہے ان بچوں کا ہے جو یتیم ہو گئے اس بیوہ کا ہے جس کا صحاب اجڑ گیا ان بہنوں کا ہے جن کا سہارا چھین لیا گیا اس بھائی کا حق ہے جس کی کمر توڑ دی گئی اس بوڑھے ماں باپ کا حق ہے جن کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا تو یہ تیسرا حق جو ہے وہ ان بادشوں کا ہے تو اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر معافی ہوگی تو جو قاتل ہے وہ ان تین زواد سے معافی کا طلبدار ہوگا اگر معافی ہوئی تو پھر اس کی جان چھوٹے گی ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی چوتھا کبیرہ گنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف باز دو ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تقرر الزنا زنا کے قریب بھی نہ جانے کیوں ان کانا فاہشتم و سا سبیلا یہ فہش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے عقلند بھی اس میں فحاشی ہے شرعن بھی اس میں فحاشی ہے اور آجتن بھی اس میں فحاشی ہے تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتقاب نہیں کرتا اور حدیث میں آتا جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی وہ میں نہیں چھوڑ سکتا اب حضور رحمت اللہ عالمی حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتی اس نے کہا سارے گنا چھوڑ دوں گا زنا نہیں چھوڑ سکتا فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تجنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے اس طرح بیٹی کے بارے میں بیوی کے بارے میں زور نے فرمایا تو وہ بات اس کے اندر اتر عرض کی ظور میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد ذنا نہیں کروں گا زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ جل شانوں نے حد مقرر فرمائی جو شخص زنا کرتا ہے اس کو سو کوڑے مارو اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فیل کا ارتقاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے اللہ تعالیٰ گبارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے کہا اس کو سنسار کر دو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو یہ اس کی سزا ہے تو زنا ایک ایسا جرم ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شولے بھڑک رہے اور اس میں کچھ برہنا مرد اور برہنا عورتیں ہیں اور جب آگ کے ادا اور آگ کے شولے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے اور شور کرتے اور اچھلتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ تین اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شان ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا وہ تین اشخاص میں سے پہلا شخص شیخن ذان وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن ذنا نہیں چھوڑتا ہے بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں گی یہ ایڈس کے نام سے بیماری کا اس کی مثال بھی نہیں ہے تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے اور ان کے اندر فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم ان کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے ایک چھٹا گناہ جس کی نشاندہی کی گئی ارے با. سود سود کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اس کا کھانے والا اس کا کھلانے والا اس کا لکھنے والا اس کی رقم پہ گواہ بننے والا سارے ویزر یعنی گنا میں برابر ہے اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں اور سب سے کم درجہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ دینا کرتا ہے آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لانت شرائط کر گئی ہوئی ہے اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں اگر شراب کی بوتل پہ روح افدا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدل تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام نہیں چلتا کیا کریں مجبور ہے اور کئی کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس اور کئی کئی باتیں اس حوالے سے قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا یعنی ایسے حالات بن جائیں گے لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے تو سود ایک ایسی بیماری ہے ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مت کیا ہوا ہے اور اس کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جن آ گیا اورش نہیں رہتی گرتا ہے دائیں بائیں جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مت کیا ہو اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے گزر رہا ہے سڑک سے بچے کھیل رہے ہیں اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ یہ سود خور جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے ان بچوں کی بات ابھی بجمی نہ نے سنی اور بڑا پریشان ہوا بعض ایک جملہ بندے کو بدل دیتا میں پچھلے دن سنت اور بدت کے عنوان سے کچھ باتیں کی تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو تو بعض بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر سڑ جاتا ہے ان بچوں نے کہا پیشے ہٹ جاؤ کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ تو ابھی بجمی بڑا رویا جہاں گیا وہاں واپس پلٹا اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ ہو رہی تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا برمادے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے حدیث میں آتا ہے اور حضور نے اس منظر کو دیکھا اور بطن ہوتا شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور وہ شخص اٹھتا ہے جو اس سے اٹھا نہیں جاتا پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے تو سود کھانا سود کھلانا سود لکھنا سود کی رقم پہ گواہ بننا یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہے اللہ ہمیں اس لانت سے محفوظ فرمائے اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کرتا ہے کیونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں ہے سود میں نقصان ہی نقصان ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے عقل انسانی کہتی ہے عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے اسے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے زکات نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں اس میں زیادتی ہوگی اس میں کمی ہوگی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رہمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس گھوڑا بڑھتا ہے اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس کا اوہ پہاڑ ہوتا ہے تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اس طرح پیدا ہو جاتا ہے ساتواں گنا جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا آبدل بسن شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے تینت خبال پلائے گا صحابہ نے عرض کی حضور یہ تینت خبال کیا ہے فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیٹ ہے اور علماء کہتے اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پٹ جائے اتنی بدبو دار اور گرم اتنی اگر ایک کترا پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے اس کو کہتے ہیں تین ات الخبال تو تین الخبال ان کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں اور اللہ تعالی نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی گھٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی اور کئی قسموں کی شرابیں پینے کا مزاج رکھتے تھے بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے ایک ہزار کے قریب شراب کے نام ہیں لوٹتے عرب میں اور اس قدر ان کے لیے فخریا بات تھی اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے یہاں تک کہ جو نالی ہیں تھی ان کے اندر شراب ہی بہتی چلی جا رہی تھی ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو گئی یہ تھی ان کی زندگی وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے یہ تو حکم ہو گیا ایک حضور خطبہ فرما رہے تھے کچھ لوگ کھڑے تھے تو حضور میں بیٹھ جاؤ تو ایک سے ابھی گھر سے نکل رہے تھے ابھی گلی میں ہی تھے انہوں نے وہاں سنا تو وہیں بیٹھ گئے کہا حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھے ان کے شب و روز اور صحابہ دس آئے تلاوت کرتے تھے اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک دس پہ عمل نہیں ہو لیتا تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت ہے دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو تینت الخبال پہ لایا جائے گا شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالی جللہ شان ہو ہمیں اس سے محفوظ و معمون فرمائے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گنا انمیاہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوہے کرنا یہ بالخصوص عورتوں میں مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا یہ جملہ تو خیر کفر ہے اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر اسلام دینے فطرت ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو لیکن اظہار غم کے چار طریقے ہیں. دل کا غم آنکھوں کا غم زبان کا غم ہاتھوں کا غم دل کا غم کیا ہے کہ دل دکھ سے بھر جائے آنکھوں کا کیا غم ہے آنسو بہائیں زبان کا کیا غم ہے کہ وا کیا جائے اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گرے بان اچا جائے منہ پہ تھپڑ مارے جائیں بال کھینچے جائیں پہلے دو غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے دو شیطان کی طرف سے رمایا لہسا منا من ذرا بل خدودا و شکل ججوبا و جس نے گرے باندھ پھاڑا چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو نوحے سے منع فرمایا گیا بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی لوگ بڑا روئیں گے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کون رونے والا ہوگا تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے اگر وہ اس پہ راضی تھا لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعویل کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبول کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے جو نئی راضی ان پر نہیں ہے تو نوحے سے منع کر دیا گیا باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے بلکہ وہ اظہار محبت ہے جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا شہزادہ رسول حضرت علیہ السلام تو حضور تشریف لائے سرحانے پہ بیٹھے بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا و رسول اللہ تد مہان حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حضور نے زبان سے کیا کہا کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں دل غم زدہ ہے لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے تو یہ جو نوحہ ہے مرتے وقت اوستے جس انداز میں حالانکہ تلکینیں صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کسی کے ہاں جائیں پوتگی ہو گئی ہو تو کوشش کریں کہ ان کو ایسا جملہ کہ جن سے اس کی ڈھارس بن جائے نہ یہ کہ کوئی ایسی بات کر کے ان کے جذبے کو اور آگے بڑھا دے ان کی آنکھ کو اور زیادہ تاؤ دے ایسا نہیں ہے بلکہ تلقی نے صبر کرے ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا اس بری یا اللہ, اے اللہ کی لونڈی صبر کر اسے نہیں پتا کہ یہ گزرنے والا کون ہے وہ غم میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا تجھے یہ دکھ پہنچا ہوتا تجھے پتا چلتا تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو کیا کیا بیٹھی ہے یہ تو حضور تھے تو وہ سخت پریشان ہوئی تو حضور نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پہ کیا جائے صدمہ تل اولا جو پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے وہی وہ صبر ہوتا ہے جب ایسا ایسا دکھ آتے جاتے ہیں تو انسان آدھی بن جاتا ہے تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے اندنا اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی یہ ہے کہ معمولات عبادت کا نہ ہو جو ایسا کرے وہ ثابت ہے یہ نہیں ہے کہ تکلیف آگی تو اب نماز بھی جاتی رہی نہیں وہ معمولات اپنے معمول پہ جاری رہے۔ حضرت سدی سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا جوان سال ہے و تینوں تجہیز تقسیم میں لگے رہے ایک نماز کا ہو گئی بعد میں لوگ آپ سے تعزیت کرنے آتے رہے افسوس کرنے آتے رہے تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی فرمایا کیسا دور آ گیا میرا بیٹا فوت ہو گیا سارے شہر میں آ کے افسوس کیا ہے اور میری نماز فوت تو یہ کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ہے تو معمولات عبادت ان کو برقرار رکھا جائے یہ صبر ہے تو یہ جو لوہے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سات اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ کی بلے سے پھیر دیا جاتا ہے کو جاؤ جاؤ ان کی قبریں کھیڑ کے دیکھ لو اگر ایسا نہ پاؤ تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں نے کیا کہا تھا اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا ان میں شرابی بھی ہے اس میں ذخیرہ اندوز دیا اور اس میں آخری جو ہے ساتواں بن نا اور نوحے پڑھنے والی عورت جو اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے لوگ کہتے ہیں فلان وین کی عد کر دی وہ بچے بھی رو پڑے جی ایسی حد کر دی یہ منع ہے یہ شریعت ہمیشہ روکا ہے تلقین صبر کیا جائے مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے اور اننا ندا ہے اننا ادئی پڑھا پڑا جائے ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں دل غم زدہ ہو ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بج گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گئی اس کی جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجاڑ ہو گئی جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا دکھ تو بڑا ہے لیکن امتحان بھی یہ ہے اور مومن جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو عجل دیتا ہے ایک گنا ترکِ سلاد یہ بھی کبیرا گناہ بلکہ حضور نے فرمایا من تارا کا سلاطا متعن دان جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا حضرت امام احمد بن حنبل تو تار کے کے کفر کے قائل ہیں لیکن باقی آئیما امام شافی امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے قد کافرہ یعنی کافروں والا کام کیا اس نے وہ تو کافر ہوا نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے امام مالک اور امام شافی پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ورنہ اس کو قتل کرو لیکن امام اعظم ابو نیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تا آ کے وہ توبہ کرے اور اس کو پھر ہاتھ میں وقت چھوڑے اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا اور حضرت سلطان باہو علی رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے اور حضرت غوث اعظم جن کی میں پکاتے ہو سنو ان کی تعلیمات وہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو تو یہ ہے اتنی سخت تحدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے ان کے بارے میں یہ تحدید ہے تارک الجماعت ملعونن فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ لانتی ہے تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی تو ترک سلاد سخت جرم ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دکیلے جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما اللہ کا فی سکر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ جواباً کیا کہیں گے لم نکوں میں نل ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور صاحب اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو حضو فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمنانے خدا فرون حامان قارون کھڑے ہوں گے بے نمازی کو سب میں کھڑا کر دیا جائے گا کیا ہم میں سے کو گوارا کرتا ہے کہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں اگر نہیں گوارا کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے صرف رمضان میں فرض نہیں ہے رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے درد کھل گئے شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئیں پیشانیاں سجدوں سے آج نہ ہو گئیں دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے اور سہری کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے اس تاریخ کے لمحے کتنے حسین ہوتے ہیں اور کبھی غور کرنا جب ہم یہاں درس سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا ذرا منظر اس وقت دیکھنا ایسا لگتا ہے اس طرح ربی اتر رہی ہے عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا اس کا دین سنا اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیت نصیب ہو جاتے ہیں یہ رمضان کے اشرائے رحمت سے چنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا کر رہا ہے تو یہ جو ہمیں توفیق نصیب ہوئی رامازان میں نماز کی دعا کریں کہ یہ تسلسل سے باقی رہے اور یہ جن گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے جن کی نہیں بھی کی گئی ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے ڈرے وہ گناہ ماں ہا کا فیصد ہے تو ہمیں پتا ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے ہمیں اپنی زندگی کو ایک خوبصورت نظم دینا چاہیے اور زندگی کو نیکیوں کا حسن دینا چاہیے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حسارتا فرمائے